بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم کما سئل موسیٰ من قبل فی روم اہ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ ر دونكم من, بعد كفارا حسدا حسدا من عند انفسهم من بعد ما بادی لهم الحق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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد, للہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام الحمد ملا نبی بعد اما بعد فاعوذ نبیبادہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تریدوں کیا تم ارادہ رکھتے ہو انتس ال یہ کہ تم سوال کرو اور رسول اپنے رسول سے کماسلہ جیسا کہ سوال کیا گیا موسا علیہ صلاۃ والسلام سے اس سے پہلے وہ میتب دل اور جو کہ تبدیل کردے کفر کو ایمان کے ساتھ فقط ذلّہ تو تحقیق ایسا آدمی کھو گیا ثواأ صبیل سیدھی راہ سے اس حیا مبارکہ میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو ایسی چیزوں کے بارے میں کثرت سوال سے منع کر رہے ہیں جو ابھی واقع ہی نہیں ہوئی یہودیوں کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ امبیا سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے جیسا کہ پیچھے بھی آپ نے بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھا گائے والا بار بار انہوں نے سوال كیا كالدولنا رب كا یوبعلنا ماہیہ ماں لحا بار بار انہوں نے سوال کیا تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو کثرت سوال سے منع کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی مگر اس کی سوال کرنے کی وجہ سے حرام قرار دے دی گئی ایک اور روایت میں آتا ہے بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضول گفتگو کثرت سوال اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ نے تم پہ حج فرض کیا ہے تو تم حج کیا کرو ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے اس نے تین بار یہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے پھر فرمایا نہیں اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال واجب ہو جاتا تو تمہیں ہر سال کرنے کی استطاعت نہ ہوتی مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف ہی نے تباہوں برباد کیا پتہ یہ چلتا ہے کہ کثرت کے ساتھ سوال کرنا منع ہے اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کوئی کفر کے بدلے ایمان کے بدلے کفر کو ایمان کفر کو ایمان کے ساتھ تبدیل کر لے اسے ایمان لانا چاہیے تھا لیکن وہ کفر کرے تو ایسا آدمی سیدھی راہ سے کھو گیا یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کفر کو اختیار کیا ایمان کے بدلے وہ خود تو کافر ہے ہی لیکن چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ خود ایمان نہیں لاتے اور چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ تاکہ تمہیں وہ انعامات نہ مل سکیں جو ایک مومن کو ملنے چاہیے یہ سب ان کے حسد کی بنیاد پر ہو رہا ہے اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں معاف کر دیا کرو درگزر کیا کرو حتیٰ کہ اللہ تمہیں ان کے ساتھ جہاد کا حکم دے دے بس تم اپنے کام سے کام رکھو نماز قائم کیا کرو زکوٰۃ ادا کیا کرو کیونکہ جو بھی دنیا میں رہ کے تم کرو گے قیامت والے دن وہ تمہیں مل کے رہے گا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے آیات کا ترجمہ سنیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام تریدونا کیا تم چاہتے ہو انتس یا کہ تم سوال کرو رسول اپنے رسول سے کماسو الا جیسے سوال کیے گے موسا علیہ السلاۃ وسلام من قبلو اس سے پہلے وم عطا اور اور جوقئی بدلے میں لے لے کفر کو بال ایمان ایمان کے عوض ایمان کو بیچ کے کفر کو خرید لیا فقد ذلّہ تو تحقیق وہ بھٹک گیا سوا سبیل سیدھی راہ سے ودہ چاہتے ہیں کثیرون بہت زیادہ من اہل کتابی اہل کتاب میں سے کہ لو کاش کے یرودون کم وہ پھیر دے تمہیں ممبادی ایمان کم تمہارے ایمان کے بعد کفارا کافر تمہیں پھر کافر بنا دیں کفر کی حالت میں لوٹا دیں کیوں یہ کیوں چاہتے ہیں حاصہ دن حسد کرتے ہوئے من ان دنفسم اپنے دلوں سے من ممبادی اس کے بعد کہ واضح ہو گیا لحموم ان کے لیے حق وہ جانتے ہیں کہ مومن سچے ہیں مومن حق پہ ہیں لیکن حسد کرتے ہوئے نہیں مانتے تو آپ ایسے کرو کہ فافو ان کو معاف کر دو در درگزر کرو حتیٰ کہ لے آئی اللہ اپنا حکم کیوں اللہ ہر چیز پہ قادر ہے وہ عقیم اور نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور جو بھی تم آگے بھیجو گے لئے انفس اپنے نفسوں کے لیے من خیرن کوئی بلائی تاجی دو ہو تو تم پالو گے اس بلائی کو ان اللہ کے پاس جو بھی نیکی کرو گے رائگاہ نہیں جائے گی اللہ اسے سنبھال کے رکھے گا ان اللہ بے شک اللہ تعالی بیما تعملون جو تم عمل کرتے ہو بصیرن خوب دیکھنے والا ہے صدق اللہ عظیم